رب العالمين والعاقبة للمستقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين شفيع المجنبين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين المجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء محتبا سو في مقام الم اللہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دوشی پڑھ لیجئے اللهم تل على سيدنا ومولانا محمد المعب من الجود والكرم آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آلک و لکھا یا شفیع حمد و سال کے بعد قرآن کریم کے دو مقامات سے کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اللہ ان کے تحت کچھ گفتگو کروں گا اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی عطا فرمائے محترم صوفی محمد اقبال صاحب نے مجھے بتایا ہے اس اجتماع کا نام انہوں نے رکھا ہے مقام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اگر مجھ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ مقام تو وہ بیان کر سکتا ہے جو جانتا ہو اور نبی کے مقام کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی ہے ان کا کیا مقام ہے کتنا مقام ہے ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تو ہمارے لیے شادت ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنا بیان کرنے کی توفیق دی مگر مقام مصطفیٰ کی حقیقت کو ہم جانتے نہیں وہ اللہ ہی جانتا اور اللہ کے سوا کوئی جاننے کا دعوی کر سکتا نہیں مسئلہ یہ ہے ایک انسان کو حیوان کہہ دیا جائے جانور کہہ دیا جائے اس کو اچھا لگتا ہے جواب دیں گے حالانکہ وہ جانور ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوں طاقتور کیا مطلب ہے جی بھائی کہہ رہے ہیں طاقتور کے معنی طاقت والا تو جانور کے معنی کیا ہوئے جان والا ہے آپ کے پاس جان یا نہیں ہے جواب دیجئے دیجیے مگر یہ لفظ آپ کو اپنے لیے پسند نہیں ہے مانوی طور پر گنجائش ہے کہ کسی انسان کو کوئی جانور اس معنی میں کہے کہ یہ جان والا ہے تو مانے کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے مگر اس کو یہ لفظ اپنے لیے پسند نہیں ہے اے انسان لفظ مانے سے ثابت ہو رہا ہے مگر تجھے اپنے لیے پسند نہیں ہے تو, تو نبی کے لیے وہ لفظ کیوں پسند کرتا ہے جو رب کو پسند نہیں ہے سوچنے کی بات کہاں تیری پسند کہاں رب کی پسند جو لفظ رب کی بارگاہ میں پسند نہیں وہ نبی کے لیے استعمال کیا جا سکتا نہیں قرآن کریم کی ترتیب میں یا ایو الذین زینا کے الفاظ پہلی مرتبہ کہاں آئے ہیں سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں اگر مجھے صحیح یاد ہے تو آیت نمبر ایک سو چار یا او الذین آمنو اے ایمان والو اے ماننے والو اے مومنو پہلا حکم اللہ ان الفاظ کے بعد کیا دے رہا ہے لا تقولو تائنا رائنا نہ کہو جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو کلام کرو گفتگو کرو تو رائنا نہ کہو یہ یہودی یہ لفظ استعمال کرتے تھے معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے جو کہا ہے ذرا پھر کہہ دیجیے مگر ان کے ہاں اس کے معنی غلط لیے جاتے تھے ایک وجہ دوسری وجہ یہ کہ راعی چرواہے کو کہتے ہیں رائی کس کو کہتے ہیں چرواہے کو شپرڈ کو رائی हमारा ہمارا आपके آپ کے को ہاں رائی کو ارائی کہتے ہیں پنجاب والوں نے اسی عربی لفظ کو اپنے لہجے میں کیا بنا لیا ارائی حالانکہ لفظ ارائی ہے انہوں نے اس کو رائی بنا لیا جو بات میں نے کہنی ہے وہ یہ کہ اس لفظ میں یہ گنجائش تھی کہ رائنا کی بجائے کوئی کھینچ کر رائی کہہ دیتا اور بجائے وہ مانا لینے کے جو تھے غلط مانا لے لیتا ہمارا چرواہا بنا لیتا مانا جس لفظ میں سوتی آواز کے لحاظ سے مانے کے لحاظ سے یہ گنجائش تھی کہ اس لفظ کا غلط استعمال ہو سکتا تھا اللہ نے فرما دیا لا تقولو رائے میرے حبیب کو کبھی رائے نہ کہنا وکول ضرور کیا کہنا ہم پر نظر کرم فرمائیے قرآن ادب سکھا رہا ہے نبی کا قرآن پار کا ہے مستفا کا احترام اور آداب سکھا رہا ہے پتا کیا چلا ہر وہ لفظ جس میں معنی کے لحاظ سے ایسی گنجائش ہو کہ وہ غلط مانوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہو وہ رسول کے لیے بولنا جائز ذرا اونچی کہہ دیجئے نہیں ہے کیوں رستہ کھل جاتا کوئی لفظ غلط کہتا اور کہتا میرا مانا غلط نہیں میری مراد تو یہ ہے تو قانون بن گیا کہ لفظ شریف قابل تعویل نہیں ہوگا تعویل کے معنی ہوتے ہیں اصل معنی جو ظاہری معنی ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کر دوسرا معنی پہنانا یعنی جو ظاہری طور پر سمجھ آ رہا ہے وہ نہیں بلکہ اور معنی پہنانا اس کو تعویل کہتے ہیں تو جو لفظ شریف شریف کے معنی کھلا ہوا لفظ تو کھلے ہوئے لفظ میں تعویل ہو سکتی نہیں آپ کو یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں یہ جو بستر لوٹے اٹھا کے پھرتے ہیں گلی گلی کلمہ نماز درست کرانے کا بہانہ ہے ظاہری طور پر اصل میں لوگوں کا عقیدہ انہوں نے خراب کرنا ہے یہ لوگ عام لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو نہ قرآن کی آیت کا شان نزول معلوم کہ کون سی آیت کب اتری کس بارے میں اتری اس کو شان نزول کہتے ہیں کہ جو کیفیبیت تھی معاملہ تھا وہ کیا تھا لوگوں کو معلوم نہیں کہاں یہ معنی میں گڑبڑ کر رہے ہیں لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں پھر حدیث پڑھ لیں تو نہیں معلوم کہ حدیث صحیح ہے حسن ہے غریب ہے مرفو ہے ضعیف ہے موضوع ہے متوطر ہے قبر واحد ہے کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں کہتے ہیں دیکھو اجیت میں آیا اگلا کہے گا عجیب میں آیا تو عزیز کا مطلب تو نبی کا ارشاد ہو گیا لہذا اس کو نہیں معلوم کہاں ڈنڈی ماری جا رہی ہے کہاں غلطی کی جا رہی ہے لوگ چپ ہو جاتے ہیں اس طرح لوگوں کو بہکا دیتے ہیں آپ لوگوں کی کمزوری یہ ہے کہ ٹائم نہیں ہے مزدوری میں کاروبار میں محنت میں اتنا لگے ہوئے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا کتابیں پڑھیں سمجھیں اولا ماں کے پاس بیٹھے تو جب معلومات نہیں ہے تو میدان ہے صاف تو جو بیج ڈالے گا وہی وہاں سے اس فصل نکل آئے گی آپ نے اپنے علماء کو سنا نہیں اپنے علماء کی کتابیں پڑھی نہیں تو وہ جو بیج ڈال دیتے ہیں اسی کی شجر کاری شروع ہو جاتی ہے اسی لیے آپ کو روکا جاتا ہے نہ ان کے پاس جاؤ نہ ان کو سنو نہ ان کی کتابیں پڑھو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو تو آپ لوگ اس بات کو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ مولویوں کا معاملہ ہے ان کا لڑائی جھگڑا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ہم جو بات کرتے ہیں نبی کی عزت و عصمت کے لیے کرتے ہیں ان کی پاک بازی کے لیے کرتے ہیں ان کی شان کے لیے کرتے ہیں جن کے قدموں کی خواب پر ہمارا سب کچھ نثار ہے ہم ان کے بارے میں کسی کی کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتے اس لیے جھگڑا ہے وہ لوگ نبی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو آپ اپنے اور اپنے باپ دادا کے لیے سننا پسند نہیں کر سکتے بتائیے ہم نبی کے لیے کیسے سن لیں سوچنے کی بات ہے اگر ایمان چاہ تو پھر ایمان کے مخالفوں ایمان کے لٹیروں سے دوستی رکھی جا سکتی اونچی کہیے گا نہیں بہت نیچے اتر کے بات کرتا ہوں مقصد سمجھانا ہے آپ کی ماں کو کوئی گالی دے دے نماز پڑھیں گے اس کے پیچھے جو نہیں پڑھیں گے وہ آواز لگائیں گالی دی ہے نا مگر آپ اس سے بولتے نہیں کاروبار نہیں کرتے رشتے داری ہو بولنا چالنا بند کر دیتے ہیں لین نہیں کرتے سلام کلام نہیں کرتے اب ذرا مجھے بتاؤ ماں کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی عزت زیادہ ہے سوچ اجی وہ بھی تو توان پڑھتے ہیں وہ بھی تو اجیب پڑھتے ہیں انہوں نے بھی گاڑی رکھی ہوئی ہے سب مسلمان ہیں سب کے پیچھے نماز پڑھ لو پھر جس نے ماں کو گالی دی ہے کیا وہ مسلمان ہونے سے ختم ہو گیا کافر ہو گیا پوچھ رہا ہوں آپ کو اس کے پیچھے نواز سب کیوں نہیں پڑھتے پتا چلا جتنا آپ کو اپنی نسبت کا خیال ہے نبی کی نسبت کا اتنا خیال نہیں سوچیں کتابیں پری پڑی ہے ان لوگوں کو نبی کے لیے اچھے لفظ نہیں ملتے کیا لکھتے ہیں ہمارے جیسے بشر سے جیسے ہم سوچتے ہیں وہ سوچتے تھے ہم کھاتے ہیں وہ کھاتے تھے ہم پیتے ہیں وہ پیتے تھے ہم چلتے ہیں وہ چلتے تھے ہم بولتے ہیں وہ بولتے تھے ہم سے غلطی ہوتی ہے ان سے غلطی ہو جاتی تھی معاذ اللہ سم مماض اللہ ان لوگوں کو حیا نہیں آتی شرم نہیں آتی کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے جیسے تو تھے شکل میں یہ بات کہنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کیا مطلب ہوا ان کے کہنے کا مطلب وہ ہمارے جیسے تو ہم ان جیسے یہی مطلب ہوا نا تو جو نبی کے بارے میں ایسا کہے کہ میں نبی جیسا ہوں کیا وہ مسلمان رہے گا پوچھ رہا ہوں گورنمنٹ کہتی ہے فرقہ واریت نہ پھیلاؤ تو گورنمنٹ سے کہو پہلے فرقہ واریت خود چھوڑے صبح سے لے کے شام تک اخبار ریڈیو ٹی وی بھرا ہوا ہے دوسرے کو برداشت کرتے ہیں وہ ان کو اپنا دشمن اپنا مخالف برداشت نہیں ہم کو نبی کا مخالف برداشت نہیں ہمیں کوئی گالی دے دے گا ہم شاید چپ ہو جائے مگر کوئی نبی کو برا کہے گا ہم چپ ہو سکتے نہیں اور میں تو ان سے کہتا ہوں یار مجھے گالیاں دے لیا کرو نبی کو نہ دیا کرو کیونکہ جتنی دیر تم مجھے برا کہو گے اتنی دیر نبی سے نبی کو برا کہنے سے تو رک جاؤ گے نا تو میں شکر کروں گا کہ کم از کم اللہ نے مجھے یہ سعادت بخش دی کہ میں لوگوں کو نبی کو برا کہنے سے روکنے کا سبب بن گیا مسئلہ ہے دو ایک نور اور ایک بشر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جا من مینی نور تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور کیا آیا محبت سے ذرا دوہرائیے گا نور وکتاب مبین اور روشن کتاب میں نہیں کہتا قرآن کی تمام تفصیلیں اٹھا کر دیکھ لیجئے ان سب میں یہی لکھا ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد ہے قرآن پاک درمیان میں واو آتفا ہے نوروم ب کتابوں بھی یہ واؤ اردو میں اور کہتے ہیں انگلش والے اینڈ لگاتے ہیں عربی میں واو یہ واو آتفا ہے اور اصل آتف میں یہ ہے کہ ماتوف اور ماتوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے جب تک کوئی تعذر یا شرع اشتحال نہ ہو اصل اور حقیقت سے عدول جائز نہیں یہ میں نے آپ کو گرافر کا ایک اصول بتایا شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا سمجھنے کے لیے آسان کر کے بتاؤں کہ میں یہ کہوں مولانا خلیل الرحمان صاحب چشتی آئے اور گاڑی آئی تو مولانا اور ہیں گاڑی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں سمجھ آئی بات کیونکہ با اور ہے درمیان میں اب اور کے بعد جو چیز ہے وہ دوسری چیز بیان ہو رہی ہے اسی کا ذکر نہیں ہے اللہ فرماتا ہے تحقیق آگیا تمہارے پاس نور اور کتاب مبین بلا سچ بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتی ہے اللہ کیا فرما رہا ہے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے ایک کتاب آئی ہے نور کیا ہے میرے نبی پاک ہے اور کتاب مبین سے مراد میرا کلام قرآن کریم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جن کو حضور نے خود سینے سے لگا کر دعا فرمائی اللہ علم حل اے اللہ اس کو کتاب یعنی قرآن کا علم تا فرما وہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اس آیت میں نور سے مراد نبی پاک ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن معالم و تنزیل دیکھیں یا تفسیر خاضیں تفسیر کبیر دیکھیں یا آپ تفسیر روح البیاں یا روح المانی دیکھیں سب میں یہی ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد ہے قرآن کریم میرے دوستوں اور بزرگوں آپ نے سن لیا آئیے ایک گواہی ان کی بھی سن لیں جناب رشید احمد صاحب گنگوہی جن کو دیوبندی متا پل کہتے ہیں کہ ان کا فرمان سب پر چلتا ہے اور یہاں تک ان کو اپنا غوث اعظم لکھا ہوا انہوں نے کتابوں میں اللہ ان کی گواہی سنیں وہ اپنی کتاب امداد السلوک کے صفحہ پچاسی پر لکھتے ہیں حق تھکتا درشان حبیب خود صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ آمدہ نزد شما از طرف حق تعالی نور و کتاب مبین وہ مراد اب نور ذات پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم گنگوئی صاحب علماء دیو پند کے پڑے استاد وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی تو نور نور سے مراد حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پتا چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں نور ذرا اونچی کہیے گا نور عربی میں جمع ہوتی ہے تین پر کتنے پر تین پر کم از کم تین پر جمع ہوتی ہے دو تسمیہ ہو گئے اور تین پر جمع تو ایک آیت سنی آپ نے اب آپ دوسری آیت سنی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے نل یوتھی نوری بھی افواہی کافر مشرق یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں واہ متم نوری اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے بلؤ کرے ہل یہ کافر مشرق جتنا چاہے منہ بناتے رہیں اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا پورا کرنے والا ہے کوئی اللہ کو روک سکتا نہیں تمام تابعین سے لے کر آج تک تصویریں اٹھا کے دیکھ لیں سب یہی لکھتے ہیں کہ کافر اللہ کے کس نور کو بجانے کا ارادہ رکھتے تھے تو اٹھا کر دیکھیں روایتوں میں موجود کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے معاذ اللہ انہوں نے کتنی مرتبہ قتل کے پروگرام بنائے اللہ فرماتا ہے اے لوگوں تم میرے نبی کو ختم نہیں کر سکتے میں اس کو پورا کرنے والا ہوں کیا مطلب تم میرے نبی کو مٹا سکتے نہیں اللہ ہوا سموں کا اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اور جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو, کو کوئی بجا مٹا سکتا نہیں کہا نہ کہنے والوں نے اسی لیے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا دو آیتیں ہو گئیں تیسری آیت جمع ہو جائے دا. کم از کم تین آیتیں پڑھوں تو بہت ساری مگر تین سنا رہا ہوں تیسری آیت تنہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا مسل نوری اس کے نور کی مثال ہے اس بے مثل بے مثال نے خود اپنے نور کی مثال بیان کی ہے سمجھنے کے لیے مسل نوری ہی اس کے نور کی مثال ہے کیا کمش کا تین سی ہامس جیسے ایک تاپ ہو ٹری ہو تھال ہو تبق ہو اور اس میں ایک چراغ ہو المس کی زجاجہ اور وہ چراغ بھی کسی فانوس یا چمنی کے اندر ہو یہ اللہ اپنے نور کی مثال بیان فرما رہا ہے مفسرین فرماتے ہیں تاخ سے مراد ہے بدن مصطفیٰ مصباح چراغ سے مراد ہے طلب مصطفیٰ اور چمنی فانوس سے مراد ہے سین مصطفیٰ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان جھوم اٹھے اسی آیت کو سامنے رکھ کر ایک شیر فرمایا کمال کر دیا فرماتے ہیں شما دلکاسن سینا جو جا جانور شما دل سن سینا جو جا جانور کے لیے آیا ہے چورا نور کا تیری سور کے لیے آیا ہے چورا نور کا اللہ قرآن کریم کی جس صورت میں یہ آیت ہے اس کا نام بھی سورہ النور ہے فرماتے آپ کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا قرآن کی تین آیتوں سے پتا چلا میرے نبی پاک اللہ کے نور ہے آپ سب بھی کہہ دیجئے اللہ کے نور ہے آپ نے تین آیتیں سنی آئیے اب کچھ حدیثیں سنو پہلی حدیث اصل میں جس کتاب میں ہے اس کا نام ہے المسنف جس کے مرتب کرنے والے امام عبد الرزاق جو امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف کو مرتب کیا ہے عزیز کی کتاب ان کے استادوں کے استاد امام عبد الرزاق انہوں نے جو حدیث کی کتاب مرتب کی اس کا نام ہے المسنب اس میں یہ حدیث پاک موجود وہ اپنی صنعت کے ساتھ اس کو لکھتے ہیں قریب ترین حوالہ اگر آپ کو چاہیے تو اسی حدیث کو جناب اشرف علی صاحب آنوی نے اپنی کتاب نشرف سیب میں لکھا ہے انہوں نے جو کتاب لکھی نشرف سیب وہ کہتے ہیں لوگ میلاد کے جو غلطیں کرتے ہیں ان میں اپنی تقریریں کرتے ہیں تو میں ایک کتاب لکھ دیتا ہوں جس میں صحیح روایتیں ہیں تاکہ جب بھی کوئی جلسہ کرے تو اس کتاب سے تقریر کرے اس میں پہلا باب فسٹ چیپٹر ہے نور محمدی کے بیان میں اس میں وہ پہلی حدیث یہی لکھتے تھانوی صاحب تھا. حدیث کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو بنایا صحابی آتے ہیں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو بنایا مجھے بتائیے پتا چلا صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات سے پہلے کیا چیز بنی نبی کو معلوم ہے صحابی کا عقیدہ کیا ہے نبی کو معلوم ہے اور آج لوگ اپنے آپ کو کہیں سپاہے صحابہ اور پھر کہیں کہ نہیں نبی کو کچھ خبر نہیں تو ان کے عقیدے صحابیوں جیسے نہیں اگر اپنے آپ کو سپاہی صحابا کہتے ہیں تو پھر صحابیوں والے عقیدے رکھے بھائی جو جس کی سپاہ ہو وہ اپنے آقا کے طریقے پر ہونا چاہیے کہنا اپنے آپ کو کہ ہم صحابا کے سپاہی ہیں اور کام ان کے خلاف کرنا بات ان کے خلاف کرنی تو سپاہی صحابہ کدھر سے ہو گیا سوچنے کی بات ہے نا میرے دوستوں اور بزرگوں سحافی کا کیتا یہ ہے ساری شائبات سے پہلے جو شہ بنی آقا کو قبر ہے وہ بھی نہیں مانتا نہ مانے ہم تو سحابی کی بات بدہ مانیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے یہ نہیں فرماتے جابر میرا کام اللہ کی آئے پڑھ کے سنانا ہے میں تمہیں یہ بتانے تھوڑی آیا ہوں کہ کس وقت کیا بنا کب کیا بنا کیا نہیں حضور نے ایسا نہیں فرمایا کیا فرمایا حدیث کے الفاظ میں فرمایا اللہ تعالی قد خلق قبل خالا کا نور نبی کا کمور ہی جابر بے شک اللہ تعالی نے تمام مخلوقات سے پہلے تمام اشیا سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا نبی پاک بنواتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا آگے حدیث بہت لمبی فرمائے نہ اس وقت آسمان سے نہ زمینیں نہ لو نہ قلم نہ فرشتے نہ کرسی نہ عرش نہ ہوا نہ فضا کچھ نہیں تھا بس اللہ تھا اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا ایک حدیث دوسری حدیث آپ نے نام سنا ہوگا نہیں تو سن لے شیخ محقق محقق عل اطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دے بنی رحمت اللہ تعالی جو حدیث کا علم بر صغیر میں لے کر آئے بہت بڑی ہسی ہوئی ہیں مغل دور تھا نا جو اکبر کا زمانہ اس زمانے میں تھے آپ حضرت خواجہ باقی بلا کے خلیفہ تھے شیخ موقف دہلی میں آپ کا مزار شریف بہت بڑے عالم ہوئے تھانوی لکھتا ہے یہ وہ ہستی ہیں جن کو روزانہ بلا ناغا نبی پاک کی زیارت ہوتی تھی ایسے علماء کو حضوری والے کہتے ہیں جن کو روزانہ نبی پاک کی زیارت ہوتی تھی برائے راست مسئلے پوچھتے تھے مشہور مشور خود ثانوی نے لکھا حضرت شاہ صاحب مدینہ منورہ گئے نبی پاپ کے روزہ روزہ اقدس پر جا کر کی حضور میں اپنا گھر خاندان ملک وطن چھوڑ کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں مجھے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے فرمایا عبدالحق ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو ہر کوئی یہ دعویٰ کرے تو ہم نہیں مانتے شخصیت دیکھی جاتی ہے اس کا حال دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ لکھ دیتے ہیں حضور نے فرمایا ادارہ بناؤ میں آؤں گا ہم ایسے لوگوں کی باتیں مانتے نہیں مقام ہونا چاہیے سچا آدمی کرے بات تو سنی جائے گی یہ صبح نبی پاک کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے ہر حضور میں تو گھر چھوڑ کے خاندان چھوڑا وطن چھوڑا ملک چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں یہاں آپ کے قدموں میں رہوں گا روزانہ آپ کی قبر اقدت کی زیارت کروں گا تو مجھے اپنے قدموں میں جگہ دی دیئے یہاں رہنے کی اجازت دی دیئے دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں ملے فرمایا عبدالحق ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو سنو روزانہ یہاں ہماری قبر کو دیکھتے ہو جب ہندوستان جاؤ گے روزانہ ہمیں دیکھا کرو گے اللہ وقب یا رسول وہاں جاؤ گے تو روزانہ ہمیں دیکھا کرو گے چنانچہ جس وقت مدینہ منورہ سے نکلے روزانہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی وہ اپنی کتاب مدارج البوت میں یہ حدیث نقل فرماتے یہ حوالہ اس لیے دیا کہ پتا چلے کہ یہ ایسے نہیں سنا رہا हैं وہ لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں اب عمری نبی پاک نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا سب سے پہلے میرے نور کو مانند بھی صحیح ہے میرے نور کو پیدا کیا تو پتا چلا سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی نبی کا نور نبی کا نور دو حدیثیں ہو گئی تیسری حدیث سنیے فرمایا نبی پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا من من نور اللہ خلق کلهم من نوری <تصفح> میں اللہ کے نور سے ہوں اور باقی تمام مخلوق میرے نور سے <تصفح> میں اللہ کے نور سے ہوں اور باقی اور اگر میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا اللہ نہ ہوتا میں نہ ہوتا میں نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت اس کی بھی ترجمانی فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو بغیر جان کے کوئی چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی نبی پاک نہیں تھے تو کچھ بھی اور آج بھی اگر وہ نہ ہو تو کچھ نہ رہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیونکہ جان ہے وہ جہاں ع ہیں نہیں تین ہو گئی چوتیسوں میں مشکات شریف ہے حضیث باق موجود ہے. مشکات وہ کتاب ہے جو بھی شخص مولوی عالم بنتا ہے اس کو نصاب میں سلیبس میں پڑھائی جاتی ہے ہر مدرسے میں اس میں ابھی اس موجود مشکل المتا بھی مشہور ہے حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جبریل علیہ السلام کو جانتے ہیں نا پوچھ رہا ہوں رسول فرشتے فرشتوں کے سردار ہیں ملائکہ رسول میں سے بڑی شان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی پاک نے فرمایا کم عمروں کا کم عمر کا جبریل تیری عمر کتنی وہ بھی پڑھتے ہیں نا اس حدیث کو نام لینے کی ضرورت اچھی طرح آپ ان کو جانتے ہیں دیوبندی بندی وابی کہنے کی کیا ضرورت ہے منہ خراب ہوتا تھا وہ بھی پڑھتے ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں دیکھو حضور پوچھ رہے اے جبریل تیری عمر کتنی ہے اگر پتا ہوتا تو پوچھتے کیوں پتا چلا نبی کو خبر معذل اور ان کی سوچ ایسی ہے اے تیرا کہتے دیکھو پوچھ رہے ہیں اگر پتا ہوتا تو پوچھتے نہیں تو اگر پوچھنا بے علمی کی دلیل ہے تو اللہ نے حضرت موسا سے فرمایا تھا ما تل کا بی امی نے کہا موسا ہے موسا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو کیا کہو گے اللہ کو پتا ہوتا تو اللہ پوچھتا کیوں یہ کہو گے ایسا کہو گے تو ایمان باقی اللہ نے شیطان سے فرمایا ماں اللہ اللہ تون عمار اے شیطان تجھ کو کیا ہو گیا تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہیں دیا تو سجدے میں کیوں نہیں جھکا تو کیا کہو گے اللہ کو پتا نہیں تھا معلوم کیا ہوا پوچھنا بے علمی کی دلیل نہیں ورنہ ماسٹر صاحب اسکول اس میں بچے سے پوچھے بتاؤ سومنات کا مندر کس نے توڑا تو بچہ آگے سے کہے ماسٹر جی آپ کو پتا ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں جو ایسا بچہ کہے گا ماسٹر اس کو اسکول سے نکالے گا یا نہیں نکالے گا تو کہے گا مجھے پتا ہے میرے پوچھنے میں حکمت ہے حکمت کے معنی دانائی کی بات تو میں جاننا چاہتا ہوں یا ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے بھی میرا پڑھایا ہوا یاد ہے یا پوچھنے کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں پوچھنا بے علمی کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خود فرماتے تو ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہوتی حضور نے جبریل سے کہلوایا تاکہ حضور کی شان ظاہر ہو جائے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے جبریل بھی بڑے پکے سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو عقیدت محبت تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا کہ حضور میری عمر بہت زیادہ ہے میں بتاتا ہوں آپ شمار کر لیجیے اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بنایا اس وقت آسمان و زمین ابھی نہیں تھے جنت اور دوزک ابھی نہیں بنے تھے کچھ نہیں بنا تھا میں اللہ کے آگے عرش کے آگے جو حجابات تھے پردے تھے ان میں رہتا تھا اللہ کے عرش کے آگے جو پردے تھے حجابات میں, میں ان میں رہتا تھا اللہ نے مجھے پیدا کیا ان پردوں میں میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک ستارہ چمکا کیا چمکا محبت سے ستارہ تارا استار جو بھی آپ کہتے ہیں چمکا بڑا پیارا بڑا روشن بڑا خوبصورت مجھے بہت اچھا لگا اچانک آئے بہت مجھے خواہش ہوئی جی چاہتی پھر چمکے میں اسے پھر دیکھے ستر ہزار سال کے بعد وہ ستارہ پھر چمکا کتنے عرصے بعد ستر ہزار سال ستر سال نہیں ستر ہزار سال آفٹر سیونٹی تھاؤزینڈ ایئر ستر ہزار سال کے بعد وہ ستارہ پھر چمکا میں نے اسے پھر دیکھا وہ پھر غائب ہو گیا میں نے کہا پھر دیکھیں ہر ستر ہزار سال کے بعد وہ ستارہ ایک مرتبہ چمکتا تھا میں نے اس کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ستر ہزار سال کے بعد وہ ستارہ ایک مرتبہ چمکتا تھا میں نے اس کو بہتر ہزار مرتبہ دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جبریل ہمارے پاس کیلکولیٹر نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے ہم کہاں سے شمار کریں کیسے گنے کوئی ریاضی دان بیٹھا ہو ہاں بھائی تمہیں تقسیم سیما ہے ذرا جوڑنا بھائی کتنا بنا نہیں نبی پاک نے ایسا کچھ نہیں فرما اٹھائے حدیث کی کتاب پر جبریل جب ریلو ربی عزت ربی الب اے جبریل مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال والے رب کی وہ ستارہ میں ہی تھا وہ ستارہ میں ہی تھا ماں کہہ رہا ہوں مانن. کوئی اور رہا ہوں. مانن کہہ رہا ہوں کیا فرمایا کہ وہ کوکب نورانی میں ہی تھا کوکب کہتے ہیں نا ستارے کو نہ فرمایا جنا فرما کوکب اس حدیث سے تو میرا نام نکلا مانند کہ وہ چمکدار ستارہ میں ہی تھا کتنی حدیثیں ہو گئیں چار تین آیتیں چار ابیسیں سنائیں پتا کیا چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں ستارہ کیا نور ہے یا نہیں ہے یا نہیں تو کیا پتا چلا نبی پاک اللہ کے اللہ کے نور ہیں اب میں ہمیتے ہوئے عرض کرتا ہوں توجہ سے چند باتیں سن لیں کہتے ہیں حضرت جابر والی عدیش میں ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا تو جتنا نور نبی میں آیا تو کیا مطلب اتنا اللہ میں کم ہو گیا ان کی سوچ ایسی انہوں نے کو لٹھے کا تھان سمجھا ہوا کہ بیس کاٹا تو الگ ہو گیا ایسی سوچ ہے نا ہی. کہتے ہیں جتنا نور نبی میں آیا تو پھر نبی نور کا ٹکڑا ہو گئے اور نور تو ٹکڑے نہیں ہوتا تو تم نے تو غلط کر دی بات آئیے اس کا جواب بھی قرآن سے دیتا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا پیزا سب پی ہے جب میں اسے بالکل ٹھیک ٹھاک کر لوں اللہ نے فرمایا پھر میں اس میں اپنی عزت والی روح سے پھونکوں تو بولیے حضرت آدم میں اللہ نے اپنی روح سے پھونکا یا نہیں پھونکا آم سے پڑھ رہا ہوں اللہ نے اپنی روح سے پھونکا یا نہیں تو جتنی روح حضرت آدم میں آئی کیا اتنی اللہ سے الگ ہو گئی پوچھ رہا ہوں آپ سے نہیں کیونکہ روح ٹکڑے ہونے سے پاک ہے نہ روح کے ٹکڑے ہوتے ہیں نہ نور کے ٹکڑے ہوتے ہیں ادھر روح ٹکڑے نہیں ہوئی ادھر نور ٹکڑے نہیں ہوا ادھر اللہ نے اپنی روح کا فیضان ادھر پہنچایا ادھر اپنے نور کے فیض سے نور بنائے مسئلہ سمجھ میں آگے عام لوگوں کی سمجھ کی بات کروں چراغ آج کل وہ دیے وغیرہ تو نہیں موم بتی سمجھ میں آتی ہے نا کینڈل لائٹ وہ موم بتی ایک روشن ہو اور سو اور رکھ دیں اس ایک سے ان سو کو روشن کریں تو بتائیے کیا پہلی کی روشنی کم ہو جائے گی پوچھ رہا ہوں سمجھنے کے لیے بات یہ بلا کشبی بلا کشبی وہ ایک موم بتی میں فرق نہیں آتا تو تم رب میں فرق لانے کی کوشش کر رہے پتہ نہیں ان کی عقل کہاں گھاس کرنے چلی گئی ہے بازار سے ملتی ہوتی تو ہم خرید کے خود دے دیتے لیکن جس کے پاس دین نہیں رہا اس کے پاس عقل رہتی وہ پہلے جاتی ہوں کہتی میرا کیا کام یہاں بے دین کے پاس بے دین کے پاس عقل رہتی نہیں نور ٹکڑے ہوتا نہیں اچھا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتائیں نور کی زد کیا ہے نور کے مانے روشنی کی اس کی زد کیا ہے ذرا ذراچی کہہ لیجئے اندھیرا صحیح کہہ رہے ہیں آپ سرمائے نہیں کیا ہے اس کی زد اندھیرا اردو میں آپ نے اندھیرا کہا عربی میں ظلمت کہیں گے ٹھیک ہے نا تاریخی اندھیرا اب ایک ہے نور ایک ہے ظلمت بتاؤ نبی کو نور کہو گے یا ظلمت کہو گے ذرا ذراؤچی تو جو نور ہونے کا انکار کرتے ہیں ان سے پوچھیں کیا وہ نبی کو اندھیرا سمجھتے ہیں ظلمت سمجھتے وہ تو لوگوں کو ظلمتوں سے نکالنے آیا قرآن میں نہیں ہے من ظلمات آتے علم نور کے وہ لوگوں کو اندھیرے سے نور میں لاتے ہیں تو جو خود اندھیرے میں ہوگا وہ دوسروں کو کیا روشنی دکھائے گی نور کی ضد ظلمت ہے تو نبی ضد میں ظلمت کوئی کہے گا تو ایمان والا رہے گا نہیں تو نبی کیا ہے اللہ کا نور کون فرما رہا ہے اللہ کون فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ نور آیا اللہ نے نور فرمایا خود نبی کہتے ہیں نور آئیے ماں کا بیان بیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں وہ وقت آ گیا جب نبی کی ولادت ہونی تھی تو کیا فرماتی ہیں حدیث کے الفاظ ہے فرمایا کا راجا مینی نور ماں کہتی ہے پھر مجھ سے نور نکلا کیا نکلا نور نکلا اللہ فرماتا ہے, نور آیا ماں کہتی ہے مجھ سے نور نکلا اور یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بچت ہمارے جیسے ان کی مانے یا رب کی مانے کس کی مانیں گے ماں کا بیان بھی مانیں گے یا نہیں مانیں گے شاید یہ لطیفہ پہلے بھی سنایا اور پھر سنا دیتا ہوں آپ کے ہاں جو ریلوے ہے نا پاکستان ریلوے اس میں تین سال سے کم اوور بچے کی ٹکٹ لگتی تین سال سے ہو جائے تین سال کا پورا پھر ٹکٹ شروع ہو جائے وہ ایک ماں بیٹھی ٹرین میں سات بچہ وہ ٹکٹ چیک کرنے والا جو آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ٹی آج کل ٹی کئی چیزوں کا نام ہے ٹکٹ چیک کر آ گیا اس نے اس خاتون سے کہا ٹکٹ اس نے اپنا پرس کھولا ٹکٹ نکال کے دکھائی اس نے کہا اس بچے کی ٹکٹ تو ماں کہنے لگی اس کی عمر تین سال سے کم ہے وہ کہنے لگا مجھے تو تین سال سے زیادہ لگتا ہے تو ماں نے کہا تو تیتی رو ماں بننے کی کوشش نہ کر جنا میں نے میں نے جنا اس کو مجھے پتا ہے کتنی عمر ہے تو تیتی رو ماں بننے کی کوشش نہ کر ماں کہہ رہی ہے مجھ سے نور نکلا یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے بچر ماں کی مانے اس کی مانے سوچنے کی بات اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ماں کہتی ہے مجھ سے نور نکلا محبت والے بھی میلاد مناتے ہوئے کہتے ہیں صبح ہے میلا دیر بھی ہے کیا اللہ کا نور توجہ فرمائے کہتے ہیں دیکھو بشر تو خاک سے بنا ہے تو خاک اور نور کیسے جمع ہو سکتے ہیں خاک اور نور کیسے جمع ہو سکتے ہیں اپنی طرف سے یہ سوچنے ہم نے بہت بڑی دلیل دے دی بچوں کو بھی پتہ ہے چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے اڑتا بھی ہے اس کو کہتے ہیں جگنو جانتے ہیں آپ کی زبان میں کوئی اور نام ہے اس کا فائر بکس یا گلو گلوبم انگلش والے اس کو کہتے ہیں جگنو وہ بھی خاکی ہے یا نہیں ہاکس ہی بنا ہے نا بتائیے اس میں نور ہے یا نہیں جتنے لوگوں نے دیکھا آواز لگا اس میں نور ہے کیا نہیں تو جو اللہ تعالیٰ اتنے سے کیڑے میں نور رکھ سکتا ہے اپنے حبیب میں کیوں نہیں رکھ سکتا سوچنے کی بات جو لوگ انکار کرتے ہیں اچھا ہر انسان کی آنکھ میں نور ہے یا نہیں ہر انسان سے مراد وہ نابینا نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں جس کے پاس آنکھیں ہیں دیکھنے والی اس کے پاس نور ہے یا نہیں پورا وجود ہاتھ سے بنا اس میں اللہ نے لور رکھا ہے تو کیا اس کا انکار کرو گے اور یہ عقل کے اندھی جانتے نہیں مکہ مکدمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کے اوپر ایک غار ہے جس کا نام غارے ہے گارے ہیرا کا نام سنا ہے نا وہ جس پہاڑ پر ہے کوئی مجھے اس پہاڑ کا نام بتائے گا جب جبلے... لو سارے بول رہے اس کا نام جبلے نور جبل جبلے پہاڑ کو نام اس کا نور ہے وہ عقل کے اندر پورا پہاڑ تو نور مانتے ہو جو سارا کاپ سے بنا ہوا ہے سارا مٹی سے بنا ہوا ہے پتھر کو نور مان رہے ہو اور جس کے قدم آئے اس کی برکت سے وہ نور بنا اس کو نور نہیں مانتے پتا چلا تم اس سے بھی گئے گزرے سوچ رہے گی پورا پہاڑ نور اور نبی کو نور مانتے یہ حال ہے ان لوگوں کا سنیں آج نہیں مانتے کل مانیں گے یہ لوگ آج نہیں مانتے کل مانیں گے توجہ سے سنیں قیامت کا دن ہوگا یہ جو آج نہیں مانتے کل مانیں گے قرآن پڑے ستائیسواں پارہ کھول کے دیکھ لیں اللہ فرماتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے کس سے لینا منو ایمان والوں سے کون کون کہیں گے منافق مرد اور منافق اور اللہ نے کافر نہیں کہا کیا فرمایا وہ منافق کس کو کہتے ہیں جس کے منہ پر کچھ اور دل میں زبان پر کلمے قرآن کے ہیں اندر باتیں کفر کی ہیں اسی کو منافق کہتے ہیں کیونکہ دو جنس ہوتی ہیں ایک مرد ایک عورت ایک درمیانی ہوتی ہے جانتے ہیں اسی طرح ایک کافر اور ایک مومن ایک درمیان ہیں یہ وہ درمیانے نہ ادھر کے نہ ادھر ویزا لک الدین آمن کالو جب مومنوں سے کہتے کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ویزا کلو شی آتی نہیں کالونا اور جب شیطانی گروپ کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہیں نہیں ان کی کوئی کل بھی ٹھیک نہیں قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے کن سے ایمان والوں سے ہم پر نظر کرو کیا کرو یہ سب جملہ کہہ دیں کیا کہیں گے ہم پر نظر کرو آج ہم کسی اللہ والے سے کہہ دیں ہم پر نظر کرو تو کہتے ہیں پھر کیا ہے دکھ ہے یہ ہے وہ ہے طرح طرح کے پتلے لگاتے ہیں اس دن یہ خود کہیں گے ہم پر نظر کرو کیوں کہیں گے اللہ فرماتا یا اما تارل مومنی قیامت کے دن تم دیکھو گے مسلمان مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یس نوروم بئ نہ ائی وہ کہ جب مومن قیامت کے دن چلیں گے ان کے ساتھ ان کا نور بھی چلے گا اللہ <سلام> نور او ہوم نور مضاف ہوم ضمیر مدافل کس کی طرف مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف کیا مطلب جب مومن مرد اور مومن عورتیں چلیں گی ان کے ساتھ ساتھ ان کا نور بھی چلے گا یہ تو نبی کو نور نہیں مانتے قرآن میں اللہ مومن مردوں اور عورتوں کا نوری ہونا بیان کروا رہا ہے پتا چلا ان لوگوں کو قرآن سمجھ میں آتا نہیں اسی لیے نبی پاک نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا زبانوں پر قرآن ہوگا بڑی اچھی سیرت کریں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا لاجوا بے روح ناج رہوں کو حجیب میں ہے کہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تو جب یہ جی مومنوں کو دیکھیں گے ان کے دائیں بھی ان کے آگے بھی ان کا نور چل رہا ہے تو کہیں گے وہ oh, مومنو ہماری طرف نظر کرو کیوں نق تبس منورے کم آج نہیں مانتے اس دن مانیں گے کیا کہتے نق تبس من کم تاکہ تمہارے نور میں سے تھوڑا سا ہم لے لیں آج نہیں مانتے اس دن مانیں گے اور کہیں گے ہماری طرف نظر کرو تاکہ تمہارے نور میں سے تھوڑا سا ہم لے لیں مومن بڑے پھر آپ کو پتا نا پکے سنی جو ہوتے ہیں وہ ہلتے نہیں ادھر کی آواز چلے ادھر ادھر کی چلے ادھر نہیں پکے ہوتے ہیں چٹان کی طرح سالڈ راک آنٹی تو افان آئے تب بھی ہلتے نہیں مومن کیا جواب دیں گے قرآن میں اللہ فرماتا ہے مومن کہیں گے قیلر جیو ورا تم <اتنے> لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو اور جتھوں آئے ہو اتھے ہی چلے جاتے جہاں سے آئے ہو وہیں قیلر جیو لوٹ جاؤ پلٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو برا تم <اتنے> کیا کرو پلتا میں اور وہاں جا کر نور کا سوال کرو یہ نور یہاں نہیں مل سکتا یہ ملتا تھا دنیا میں اور ملتا تھا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کن کو ملتا تھا جو نور مانتے تھے جو نبی کو نور ذراؤں گئی گا مانتے تھے اور مان کر نور مانگتے تھے پہلے نبی کو نور مانتے تھے اور نور مان کر نور مانگتے تھے جھولی پھیلا کر کیا کہتے تھے نبی کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتے تھے اور کہتے تھے میں گدا بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا مانگنے کا انداز ہے اپنے آپ کو گدا فقیر ثابت کیا لیکن مانگنے گانا میں کمزور نا فقیر حضور میں گدا بادشاہ برتے پیا نور کا آپ نور دل تیرا دے دال صدقہ نور کا عاد جب مانگتا ہے سفی کو دعا دیتا یہ دعا لینے کے لیے ہوتی ہے کیا مطلب ہو سفی تیری کہ اللہ تجھے اور دے ہے تم مجھے دے گا تیری کمی نہیں ہوگی اعلیٰ حضرت کا انداز دیکھو فرماتے آپ नूर نور دن رو تیرا دے لال کا نور کا نور میں ایک فقیر چھوٹا سا پیالہ ہوں آپ کو بات مجھے نور کا صدقہ دے دیں اور عقیدہ دیکھیں یہ نہیں کہ جو مانگے ملتا نہیں نہیں فرماتے ہیں جو گدا دے کھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا کوڑا کے معنی بوری بیگ بھر بھر کے آپ بھی کہتے ہیں نا کوڑے بھر کے لے جاؤ جو آتا ہے وہ بھر بھر کے لے جا رہا ہے جو گرتا سے <تصفح> کوئی یہ جاتا جا ہے نہیں پڑ گیا دو مانے لیے نا اردو میں وہ مانا بھی ہے کوئی چھوڑ نہیں پڑ گئی تو کمی نہیں ہو گئی جو مانگتا ہے بھر بھر کے لے جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت جیسا عقیدہ و سرکار آپ کی تو بڑی شان ہے آپ کا تو بڑا مقام ہے ہمارا کیا عقیدہ ہے ہم کہتے ہیں آپ کا پیری نسلیں پاک میں ہے بچہ کچا نور کا آپ کی تو بڑی شان ہے آپ کے بچے بھی بچے بھی ذرا محبت سے کہیے آپ کے پاس کس کا نور ہے یہ ایمان کا نور کس کا نور ہے اسلام کا نور کس کا نور ہے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ سراپا نور ہے آگے نور بنا دیا پہاڑ پہ قدم رکھا اس کو ہی جبل نور بنا دیا کہتے ہیں نور کھاتا پیتا نہیں نور احتراض کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے نور ماننا نہیں کل مانیں گے مگر اس دن کا ماننا کام نہیں کہتے ہیں جی نور کھاتا پیتا نہیں حضور تو کھاتے پیتے تھے نور تھے تو پھر بچھر نہیں تھے اور بچر تھے تو نور نہیں تھے احترا سنے اس کے جواب میں پیش کرتا ہوں پہلی بات آنا پینا اقبال صاحب یہاں کوئی لکڑی کا کو کام کرنے والا ہے اس مجھ میں تم کوئی کارپینٹر ہے کوئی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں لکڑی کھاتی ہے آپ کو پتا لکڑی کھاتی ہے جو کہتے ہیں نہیں کھاتی ذرا آواز لگائیں لکڑی کھاتی ہے نہیں پکی بات ہے کچھ کھاتی پیتی لکڑی کا منہ ہے کچھ کھاتی پیتی ہے نہیں آئیے میں قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں لکڑی کھاتی ہے آپ پریشان نہ ہو سنیں حضرت علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی عطا فرمائی چار کتاباں عرشوں آئیاں پنجواں آیا ڈنڈا مولا بخش وگڑیاں دا پیر ڈنڈا مانتے ہیں نا ڈنڈے کو موسا علیہ السلام کا آتا مشہور ہے جادوگروں سے مقابلہ ہوا جادوگروں نے رسیاں پھینکی لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ان کو وہ سانپ نظر آئے اللہ نے فرمایا موسا تو بھی اپنی لاٹھی ڈال دے وہ انہوں نے ڈالی تو کیا بن گئی اجدہ بڑا سانپ اور باقی جو ان سارے چھوٹے سانپوں کو وہ اجدہ کھا گیا یا نہیں کھا گیا ابھی آپ نے کہا لاٹھی کھاتی نہیں وہ تو کھا گیا مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ کچھ سوچتے ہیں آپ نے سب نے کہا کہ لاٹھی کھاتی نہیں بتاؤ وہ کھا گیا یا نہیں مگر اس نے لاٹھی کی سورت میں نہیں کھایا کب کھایا جب اجدہ بنا جب وہ اجدہ تھا اس آلت میں اس نے کھایا جب تک لاکھی کھا تب نہیں کھایا تو قرآن سے معلوم ہوا جو جس حالت میں آتا ہے اس کے تقاضے پورے کرتا ہے جو جس حالت میں آتا ہے اس کے تقاضے پورے کرتا ہے اگر وہ اڈہاؤں ان چھوٹے سانپوں کو نہ کھاتا تو اس کو لوگ بڑا تھاپ مانتے پوچھ رہا ہوں نہیں تو وہ اس وقت اشدہ تھا اس نے کھایا جب حضرت موسا نے اس کو پھر پکڑا وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو یہ مسئلہ پتا چل گیا نبی پاپ کی حقیقت کو تو اللہ جانتا ہے اللہ ان کو نور فرما رہا ہے مگر وہ لباس بشری میں آئے تو بشریت کے تقاضے بھی پورے کیے ان کو کھانے کی حاجت نہیں تھی پینے کی حاجت نہیں تھی مگر کیوں کھایا تاکہ میرے اور تمہارے لیے طریقہ بن جائے سنت ہو جائے ثواب ہو جائے مجھے اور آپ کو معلوم ہو جائے اگر وہ نہ کھاتے تو مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلتا کھانے کا طریقہ کیا ہے کیا, ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا تو مجھے انہوں نے اس لیے کھایا کہ میرے اور آپ کے لیے سنت اور طریقہ ہو جائے سنیں اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں کھاتے پیتے میں بتاتا ہوں نہیں کھاتے تھے سنے. نبی پاک بخاری میں ابھی موجود سیاہ میں ابھی موجود نبی پاک وصلی روزے رکھتے تھے کون سے روزے وصلی روزے ایک ہوتا ہے فرض روزہ ایک ہوتا ہے نفل روزہ فرض روزہ اپنا رمضان میں یا اس کی خزا رکھتے ہیں نفل روزہ جو آپ اپنے طور پر ایکسٹرا رضاکارانہ طور پر رکھ لیتے ہیں وصلی روزہ کیا ہوتا ہے کہ آج نیت کر لی بیس دن کی چالیس دن کی اب نا شیری نافاری دن اور رات روزہ اس کو وصلی روزہ کہتے ہیں اکیس اکیس دن کے چالیس چالیس دن کے نبی پاک وصلی روزے رکھتے ہیں. نیت کر دی اکیس دن کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا اکیس دن نہ دن نہ رات کسی ٹائم بھی نو اس میں کوئی افطاری کوئی تحریر نہیں صحابہ نے نبی پاک کو رکھتے ہوئے دیکھا وہ سوچ میں پڑ گئے کہ نبی کی اتباع نبی کی پیروی ہم پر لازم ہے جیسا جس کو کرتے دیکھے ویسا ہم کو کرنا چاہیے انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے ایک دن تو سارے گزار گئے دوسرے دن ذرا تھوڑی سی مشکل پیش آئی کچھ لوگوں کو سارے تو تکڑے نہیں تھے نا کسی کو پیاس نے برا کر دیا کسی کو تھکانے ذرا ان پر اثر کمزوری کے آسار شروع ہو گیا خیر دوسرا دن بھی جیسے پیسے گزار لیا تیسرے دن رنگ پیلے پڑ گئے زبان لکڑی بن گئی آواز نکال رہے نکل نہیں رہی جو اٹھا ہے اس سے چلا نہیں جاتا جو بیٹھا ہے اس سے اٹھا نہیں جاتا نبی پاک نے دیکھا تو فرما کیا ہو گیا تم کو تمہارے رنگ پیلے پڑ گئے آوازیں تمہاری خشک ہو گئی کیا ہو گیا انہوں نے ار کی حضور آپ وصلی روزے رکھتے ہیں اور آپ کی پیروی ہم پر لازم ہے تو ہم نے بھی وصلی روزے رکھنے شروع کر دیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بالکل تو ہمیں رکھنے چاہیے سنو میں نے چالیس دن کی نیت کی ہے نے نہیں رکھے وہ بھی رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ایسا نہیں فرمایا حدیث کی کتاب ہے فرمایا لا تو لو تم وصلی روزے نہ رکھو تم وصلی روزے اونچی کہیے گا نہ رکھو سنیں آگے حدیث کے الفان فرمایا کم او کم ملی اور میری نقل کرنے والوں یہ بتاؤ تم میں کون ہے میرے جیسا میرے مثل کون ہے تم میں لکھو مترم میں تمہاری طرح نہیں ہوں ایو کم مشلی. کون ہے تم میں میرے جیسا سدی اکبر موجود جو نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بچت فاروق اعظم موجود نبی پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے وہ موجود حضرت عثمان موجود زن نورین جو نبی پاک کے جنت کے ساتھی ہر نبی کا جنت میں کوئی خلیل کوئی رفیق ہوتا ہے حضور نے فرمایا عثمان میرے جنت کے ساتھی حضرت علی تمام اولیاء کے سردار پہلی امتوں میں بھی جو ولی ہوئے حضرت علی ان کے بھی سردار مبشرہ موجود جن کو جنت کی خوشخبری دی بدر والے موجود صحابہ سارے موجود کسی صحابی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ حضور آپ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی پیتے ہم بھی پیتے, پیتے ہیں آپ بھی سوچتے ہیں ہم بھی سوچتے ہیں آپ نے بھی شادی کی ہم نے بھی شادی کی آپ کے بھی بچے ہیں ہمارے بھی بچے ہیں آپ بھی بھول جاتے ہیں ہم بھی بھول جاتے ہیں آپ بھی چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں اتنی لمبی تقریر نہ کرتا صرف آیت پر دیتا کل علما آنا بچر حکم کہ اللہ فرماتا ہے فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں وہ اتنا ہی کہہ دیتا مگر کسی بھابی نے کہہ لیا مگر کسی سیابی نے آج وہ کہہ رہے ہیں سیابی نے ایسا کسی سیابی نے کہا پوچھ رہا ہوں آپ سے نہیں کوئی نہیں اٹھتا آگے سے کسی نے کہا کیوں اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے وہ ذرا کہیے گا وہ ذرا اونچی وہ کیا دیکھتے تھے یہ دیکھتے تھے آنکھیں ان کی بھی دو ہیں ہماری بھی دو ہیں مگر ہمیں تو سامنے کا پورا نظر نہیں آتا یہ جس طرح سامنے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں یہ جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں اسی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں نہیں نہیں یہ سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہیں آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں اللہ وقب صحاب دیکھتے تھے ہاتھ ہمارے بھی دو ہیں ان کے بھی دو ہیں ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہمارے پاس ہیں ایک ہاتھ میں پانچ انگلیاں ان کے پاس ہیں وہ دیکھتے تھے ہمارا پورا ہاتھ ہل جائے ہم مکہ بنا کے ستارے کو دکھائے اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ستارہ تو بڑی دور کی بات ہے چراغ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا مگر اس نبی کے پورے ہاتھ کی شان کون بیان کرے اس کے ہاتھ کی ایک انگلی اٹھتی ہے آسمان پر جاگ دو ہو جاتا ہے اللہ وہ دیکھتے تھے وہ دیکھتے تھے وہ جانتے تھے اسی لیے کسی نے نہیں کہا آج وہاں بھی جو کہتا ہے کہ ہماری طرح ہے اس لیے کہتا ہے کہ اس نے دیکھا نہیں یہ نبی کے مقام کو جانتا نہیں صحابہ کیا کہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری طرح ہیں نبی پاک اعلان پر مارے ایوکم مثلی کون ہے تم میں میرے جیسا کوئی نہیں اٹھتا کوئی نہیں بولتا فرمایا ابی تو آئندہ ربی ہو بھائی مونی میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ رات کے وقت حضور وہاں چلے جاتے تھے وہاں کا کھانا پینا نہیں حضور کی غذا یہ ظاہری نہیں تھی یہ ظاہری غذا نہیں تھی بچلی روزوں میں اگر اس طرح کرتے ہوتے تو وہ کیا کھلاتا تھا رب کیا پلاتا تھا وہ عام غذا نہیں ہے لیکن دنیا میں آئے کھانا پینا کیا تاکہ میرے تمہارے لیے طریقہ ہو جائے سنیں حضور کی تو بڑی شان ہے تین سال تک غوث پاک نے کچھ نہیں کھایا پیا سنتے ہیں یا نہیں جنگل میں پچیس سال گزارے فرماتے ہیں اس میں ایسا وقت پیا تین سال تک میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں لوگ کہتے ہیں تین سال تک کھایا پیا نہیں تو زندہ کیسے رہ گئے پیر تیرا ہزارے کے مانسہرے بھی لوگ ہیں نا زیادہ یہاں پر جانتے ہو نا پیر نکا اور ڈنڈے والا بابا سارے ہیلے کو جاندے نے ڈنڈا کھانے کتنے سال ہو گیا نہیں کھایا اس نے بارہ سال لوگوں نے چھ چھ مہینے رہ کے دیکھا اس کو وہ زندہ بیٹھا ہے حالانکہ وہ کوئی ولی ہے یا نہیں ہے اللہ جانتا ہے صرف نہ کھانا پینا تو کوئی ولایت نہیں نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ کچھ اور وہ کھاتا پیتا کچھ نہیں بارہ سال سے وہ زندہ ہے آج کے دور میں یہ موجود ہے نیشنل جیوگرافی والے ٹیلی ویژن میں دکھاتے ہیں کہ کتنے جانور ہیں چھ چھ مہینے اپنے بلوں میں رہتے ہیں کچھ نہیں کھاتے کچھ نہیں پیتے تو جن کی یہ سوچ ہے وہ تو جانوروں سے بھی غائب ہو کہ نہیں ان لوگوں کو ہوش نہیں آتی اور نبی اس غذا کا محتاج ہم اس زمین کے محتاج ہیں یا نہیں زمین آپ کے پاؤں کے نیچے سے نکالوں کھڑے رہ سکتے ہیں میرا نبی معج کی رات عرش پر گیا بغیر زمین کے رہا یا نہیں رہا پتا چلا اس کے محتاج نہیں اس کے محتاج نہیں انہوں نے دنیا میں جو وقت گزارا صرف میرے اور تمہاری تعلیم کے لیے تاکہ اللہ تعالی نے جو قرآن عطا فرمایا تھا اس کا عملی نمونہ بھی ہو جائے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں قرآن ہمیں دو طرح ملا ہے ایک لفظوں کی شکل میں ملا ایک عمل کی شکل میں ملا لفظوں کو دیکھنا ہو تیس پارے دیکھ لو عمل دیکھنا ہو سیرت مصطفیٰ دیکھ اللہ عمل کر کے دکھا دیا تاکہ میرے اور تمہارے لیے طریقہ ہو جائے وہ رب کے سوا میرا نبی رب کے سوا کسی کا محتاج باقی سب ان کے محتاج سنے کہتے ہیں نور تھے تو خون کیوں نکلا جنگ عہد میں ان کا ہوٹ مبارک زخمی ہوا دندانے مبارک کا کنارا ٹیتا وہ شہید ہوا تو اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا تو میں پھر وہی جواب دوں گا ان کو ایک طرف نظر آتا یہ لوگ ون ویٹ رہتے تھے ون وے ون وے جانتے ہیں نہیں جانتے جانتے ہیں ایک طرفہ دو طرفہ ون وے ہے ایک طرف دیکھتے ہیں تصویر کا ایک روخ آپ کو ایک لطیفہ سنا دوسرے تھوڑا سا تازہ دم ہو جائے آپ آج کل آج ہے شادی کسی کی ہوتی ہے نا اس کو شیر آپ پہناتے ہیں پہناتے ہیں نا جن کی ہو چکی شادی وہ تو بتا رہے ہیں پہناتے ہیں نا وہ جو گوٹے وغیرہ کا چہرہ یہ نہ پہنا کرو پھولوں کا پہن لیا کرو گوٹے وغیرہ کا وہ فضول سکتی ہے پھولوں کا کیوں پہن لیا کرو کہ پھول جب تک تازہ رہتے ہیں تصدیح پڑتے ہیں تو یہ تصدیح پڑیں گے آپ کے چہرے پہ برکت آئے گی جی, نور آئے گا جی. تو شیرا پہناتے ہیں تو وہ دلہا کو لے آئے تیرا تھا آپ کو پتا اس کو اندر سے تو نظر لا کے بٹھا دیا نکاح کا ٹائم ہوا تو لڑکی والوں نے کہا اٹھاؤ چہرہ دکھاؤ چہرہ وہ لڑکے والوں نے کہا جی رہنے دو, دو. رہنے, رہنے دو دے کیوں رہنے دیں بجی رہنے دو کافر معاملہ کے اندر تو لڑکی بٹھا رکھی ہے جو رہنے دو بندہ ہے اس کا چہرہ دکھاؤ کہنے لگے بات یہ ہے ہمارا لڑکا یک چشم گل ہے سمجھ گئے یک چشم گول یعنی اس کی ایک آنکھ، ان کا فکر کی کوئی بات نہیں ہماری لڑکی بالکل <laughs> یہ اگر یک چشم گول ہے تو وہ بالکل یعنی اسی دونوں ہی نہیں ہے فکر کی کوئی بہت <laughs> یہ بنویٹ رہتے کیا بنویٹ کہتے خون نکلا نور کا خون نکلتا تم نے تصویر کا ایک روپ دیکھا ہاں جنگے اوہد میں وہ زخمی ہوئے ان کا خون مبارک نکلا اگر وہ خون نہ بہتے آج ماؤں کے لال اللہ کے نام پر کس کی یاد میں خون بہاتے کس کی سنت ہوتی خون بہانا ان کا خون مبارک نکلا اللہ کی راہ میں بہا تاکہ ان کو یہ مرتبہ بھی حاصل ہو تم نے خون کا نکلنا تو دیکھ لیا نہ نکلنا نہیں دیکھا ارے یہ بتاؤ چار مرتبہ ان کا سینہ مبارک کاٹا گیا شتے صدر ہوا فرشتوں نے ان کا سینہ کاٹا اس میں سے دل باہر نکالا اس کو بھی کاٹا خون کا ایک خطرہ نہیں نکلا تو خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے اگر خون کا نکلنا ان کی پاس بچ جس کو ثابت کرتا ہے تو خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کو ثابت کرتا ہے توجہ <تصفح> کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور سنیں دعوے سے کہہ رہا ہوں ہم ان کے بشر ہونے کے منقر نہیں ہیں ہم ان کو بشر مانتے ہیں مگر کیسا بشر بے مثل بشر بے مثال بشر اپنے جیسا نہیں کیسا بشر کے ان جیسا کوئی اور نہیں وہ لباس بشر ہی میں آئے کہتے ہیں جو بشر ہے وہ نور کیسے ہو سکتا ہے میں پھر کہوں گا قرآن نہیں پڑھتے بولے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے یا نہیں آئے جبریل نور ہے یا نہیں قرآن میں اللہ فرماتا پر متوقع مسالا لا بشرن سبیا کس حالت میں آئے تھے جبریل حضرت مریم کے پاس بشری تو اس وقت کیا وہ نور نہیں تھے اس وقت نور نہیں تھے پوچھ رہا ہوں کیا نہیں ہے تو کیا نور بشری حالت میں نہیں آ سکتا جبریل کتنی مرتبہ بشری لباس میں صحابہ کی صورت میں حضرت دہجیہ کلبی کی صورت میں آتے رہے نبی پاس کے پاس تو کیا مطلب ہے کیا وہ اس وقت نور نہیں تھے یہ لوگ کہتے بچر تھے تو نور نہیں تھے تو ان کو میں نے پہلے کہنا ان کی دماغ اوپر والی منزل ان کی خالی عقل ہوتی تو یہ ایسی باتیں حدیث پڑے ایک حدیث اور سنو سب نے پل سے رات پر سے گزرنا گزرنا ہے یا نہیں گزرنا پانچ سو سال کا رستہ بال سے باری تلوار سے تیز جہانم کے گھڑے کے اوپر بنا ہوا پل نیچے آگ جل رہی ہے حدیث کیا سنا رہا ہوں جب مومن اس پر سے گزرے گا نبی پاک کی حدیث سنو پل سے پر سے جب مومن گزرے گا کون گزرے گا اونچی دوسروں کا ذکر نہیں مومن جب گزرے گا تو نیچے سے جہنم سے آواز آئے گی جز یا مومنو انور کاش پالا بھی مومن جلدی جلدی گزر جا تیرا نور میری آپ کو بجا رہا ہے اللہ تیرا نور سورا نور, نور میری آگ کو پوچھو ان سے یہ بھی صحیح ہے یا خان بھی نہیں خاندی نے لکھی ہے اس کو خود اپنی کتابوں میں نقل کیا مجھ سے یہ اسی لیے ناراض ہوتے کہتے ہمارے حوالے دیتا تم تو مجھے کمیشن دیا کرتاب مولویا کا میں نہ لینا ان کو تو مجھے ناراض ہونے کی بجائے مجھے کمیشن دینا چاہیے ان کی مشہوری کرتا ہوں دیتا ہوں تاکہ وہ بھی مان لے حقیقت وہی ہے حقیقت اپنا آپ منوا کے رہتی ہے دھوپ نکلی اور کوئی کہے کہ سورج نہیں نکلا تو آپ اسی کو کہیں گے نا. دھوپ نکلی ساری دنیا کو پتا سورج نکلا لیکن چمگادڑ کو نظر ہے نظر یہ وہی لوگ ہیں ماننا نہیں بڑے جیت ہے انہی میں کا ایک چلا گیا اپنی ماں کے پاس چل گیا اماں کوا سفید ہوتا ہے آنے کا بیٹا نہیں کہنے کہ میں نے شرط لگا لی ہے بیٹا ہار جائے گا کہنے لگا نہیں ہاروں گا میں مانوں گا ہی نہیں جب مانوں گا نہیں تو ہاروں گا بھی یہ وہی ایسا ہے. ماننا نہیں ہے ان کی اڑی اڑی جانتے ہو نا. کون سا جانور کرتا ہے آپ اچھی طرح جانور وہی معاملہ اڑی نہیں جاتی ان کی کچھ کر لو اڑی نہیں جا آگے تو جائیں گے پیچھے <laughs> <laughs> <laughs> آپ کو شاید اسیفہ سنایا تھا نا اخبار میرے پاس شاید رکھا ہوگا میں نے اخبار کا وہ کٹنگ رکھی تھی اخبار میں آیا تھا حکومت پاکستان سے کسی پڑوسی ملک نے عرب ملک نے گدے مانگے اسے تو ان کو وہ بری جہاز میں چڑھانے کے لیے لے کے جب گئے تو وہ آگے ٹھہکے ہو جائیں پیچھے بڑا زور لگائیں ہے وہ اڑی آپ کو پتا یہ جانور جب بڑی سے آ جائے تو ادھر ایک سیاحا تھا اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں ان کا منہ جہاز کی طرف نہ کرو ان کا منہ نیچے کی طرف کر دو تم ادھر کھینچو کے پیچھے جائیں کہ کسی طرح سارے چڑھ جائیں کیونکہ انہوں نے سیدھے راستے پہ چلنا اڑی نہیں چھوڑنی تو چھوڑنا وہ شیتان نے نہیں چھوڑی تو اس کے چیلے کا چھوڑیں گے یہ وہ لوگ ہیں مانتے سنیں قرآن کی آیت ہے کل ابھی باپ فرما دیجئے میں ظاہر صورت بچری میں تو تم جیسا ہوں یوہا علیہ میری طرف وہی ہوتی ہے کیا مطلب دیکھنے میں تو تم جیسا ہوں آنکھیں تمہاری بھی دو میری بھی دو تمہارے بھی دو کان میرے بھی دو کان تمہاری ایک ناک میری ایک ناک تمہارا ایک منہ میرا ایک منہ دیکھنے میں تم جیسا ہوں مگر دیکھنے میں تم جیسے سے مراد یہ نہیں کہ میں تم جیسا ہوں یہ دیکھنے کی بات ہے نظر آنے کی بات ہے کیا لفظ ہے مس لو کوم کہتے دیکھو قرآن میں اللہ کہتا ہے پر بادو میں تمہارے جیسا یہ لفظ ہے مس لو یاد کر لیں کیا لفظ ہے ذرا اونچی آئیے ایک آیت اور سنا تھا سنیں ومام دتین فل اور جنا ام ام ام سالو کو ممام فل ارد زمین میں رینگنے والا کوئی جانور بلاتا یتیرو بھی جنا اور کوئی پرندہ جو اپنے بازو پر اپنے پروں پر اڑتا ہے الا امام امثالکم نہیں ہے مگر تم جیسی امتیں وہاں مثلکم یہاں کیا ہے امثالکم وہاں مثلکم یہاں کیا ہے امسال حکم جمع ہے نا امم کی وجہ سے کیا آئی جمع مسل حکم ایک کے لیے آ گیا مسل اور یہاں امثال جمع آ گئی تو اللہ فرماتا زمین میں رینگنے والے جانور اور اڑنے والے پرندے نہیں ہیں مگر تم جیسی امتیں تو میں کہوں دیوبندی ایسے ہیں جیسے بچھو ہوتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے ریچ ہوتے ہیں تو ان کو برا لگنا ان سے ہی قرآن ہے اللہ فرماتا تم جیسی امتیں تو جیسے دیوبندی ایک امت ویسے ہی سانپ ایک امت جیسے وہابی ایک امت ویسے ہی بچو ایک امت تو ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے قرآن پڑھنا اس وقت یہ مانیں گے اس چیز کو پسند کریں گے سانپ بچو کی طرح کہلانا پسند کریں گے پوچھ رہا ہوں آپ سے قرآن ہے ان کے ایک ملہ نے لکھا کسی نے سوال کیا کہ کیا نبی کو بھائی کہہ سکتے کیونکہ نبی بھی آدم کی اولاد ہم بھی آدم کی اولاد تو اگر کوئی آیت قرآن میں موجود ہے تم سب آدم کی اولاد ہو تو اولاد آدم ہونے کی وجہ سے نبی کو اگر بھائی کہہ دے تو کیا حکم ہے حکومت ان کا مفتی لکھتا ہے کہ چونکہ قرآن میں موجود ہے تو نس موجود ہے نس کا مطلب قرآن حدیث کے الفاظ تو اگر کسی نے بجا اولاد آدم ہونے کے نبی کو بھائی کہہ دیا تو قرآن کے مطابق کہا قرآن کے خلاف نہیں کہا یہ فتوا دیا اب میرا جواب سنو مجھے بتاؤ فرون کس اولاد ہے اور امبیٹی دیو دیوبندی کس کی اولاد ہے اور یہ بھائی بھائی ہے یا نہیں قرآن ہے نا نمرود کس کی اولاد ہے نوابی کی بھی اولاد ہے بھائی بھائی یزید کس کی اولاد ہے اور یہ گاندھی کس کی اولاد ہے بھائی بھائی قرآن کے ساتھ تکلیف نہیں ہونی چاہیے تم نے صرف نبی کے لیے یہ الفاظ کیوں نکال لی ابھی میں نے حدیث پڑھ کے سرائی حضور خود پر مارے او کم مسلی کون ہے تم میں میرے جیسا تو اس وقت کیوں نہیں بولے تھے ابھی کیوں نہیں بولے آج وہ ابھی کیوں بول رہے ہیں سنیں مولانا روم نے اس مسئلے کو حل کر دیا ایسی مثال دے کر سمجھایا لطف آ گیا پرماتے حضرت علی کرم اللہ تعالی وج الکریم کا دور خلافت تھا ایک ماں اپنے بچے کو پکڑنے کے لیے دوڑی بچے سے کوئی غلطی ہوئی تھی بچے کو پکڑنا چاہتی تھی بچہ آگے لگ کے دوڑا اور چھت پر چلا گیا مکان کی چھت کے آگے کوئی سہارا کوئی رکاوٹ نہیں تھی کوئی مدیر وغیرہ نہیں تھی ماں جب آگے گئی بچہ دوڑا تھا ماں رک گئی کہ یہ اگر اسی طرح دوڑے گا تو نیچے گر جائے گا اب وہ آگے بڑھتی ہے تو بچہ دوڑتا ہے ماں کی طرف نہیں آتا بھاگتا ہے ماں اس کو پکڑنا چاہتی ہے وہ آتا میں خوف سے ڈرتا ہے وہ ماں دوڑی ہوئی حضرت علی کے پاس آئی کہ میرا بچہ ہے اس طرح چھت پکڑ گیا ہے میں پکڑنا چاہتی ہوں تو وہ بھابتا ہے مجھے ڈر ہے نیچے گر جائے گا کیسے پکڑوں گا حضرت علی نے فرمایا اپنے اڑوس پڑوس میں اسی کی عمر کا ایک بچہ ڈھونڈ لے اسی جیسا ایک بچہ اس کو آگے رکھ خود پیچھے ہو جانا تھا بچے کو کہنا کہ اس بچے کو تیرے بچے کو اپنی طرف بلائے تو پیچھے رہنا پردے میں وہ بچہ آگے سے بلائے گا جب بچہ اپنے جیسے بچے کو دیکھے گا قریب آ جائے گا جب قریب آ جائے گا تو پکڑ لینا اس عورت نے ایسا ہی کیا اور اس بچے کو پکڑ لیا مولانا روم یہ بات لکھ کر فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نوازنا چاہتا ہے مگر اللہ کے خوف سے ہم اس کے قریب نہیں آ رہے اس نے لباس بچری میں اپنے حبیب کو بھیج دیا حبیب کو دیکھ کے اس کی آغوش میں جو آ جاؤ گے میں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لوں گا اور سمجھے ہو لباس بچری میں آنے کی حکمت ہے وہ بچر میں ہے مگر بے مثل بشر ہے کیوں ان سے کہلوایا گیا کہ یہ لفظ کہو اس لیے کہ عیسی علیہ السلام کے مع دیکھ کر عیسائیوں نے ان لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک مان لیا کچھ لوگوں نے خدا کہنا شروع کر دیا کیوں قرآن میں موجود ہیں نبی پاک کے معجزات خود قرآن نبی پاک کا معجزہ اتنے مع دیکھ کر لوگ کہیں نبی کو بھی خدا یا خدا کا بیٹا نہ مان لیں تو کہلوا دیا میرے حبیب کہہ دو کہ میں بشر ہوں مجھے خدا نہ سمجھ لینا نہ خدا تو نہیں ہوں مگر خدا سے جدا بھی نہیں تم کیا جانو گے مقام مصطفیٰ کو پوچھو سلطان العارفین حضرت با یہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کے وہ فرماتے ہیں میری روح نے عالم اربا میں ستر ہزار سال پرواز کی مجھے مقام مصطفیٰ کی حد معلوم نہیں ہو سکی شان مصطفی کی حد معلوم نہیں ہو سکی ستر ہزار سال ان کی روح عالم ارباب میں اڑتی ہے ان کو تو شان مصطفیٰ کی حد نہ ملے اور آج کا ملہ اس کے کہے ہمارے ہی جیسے تھے تو ایسے شخص پر افسوس کہ اس کو نبی کی عزت اور مقام کا کچھ احساس جو بیٹا یہ کہے کہ میں باپ جیسا ہوں باپ کے برابر ہوں لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں جو شاگرد استاد کی برابری کرے اس کو اچھا سمجھتے ہیں جو مرید پیر کی برابری کرے اس کو اچھا سمجھتے ہیں تو جو ممتی نبی کی برابری کرے گا وہ بھی اچھا نہیں نالک بے ادب ہے گستاخ ہے ان کی برابری انہوں نے نہیں کی جو ان کے رشتے دار تھے سگے تھے نا نبی پاک کا نہ کوئی سگا بھائی نہ سگی بہن اللہ نے ایک ہی بنایا لیکن چچا دار بھائی بھی ہے ذات بھائی بھی ہے موجود ہے انہوں نے بھی کسی نے برابری نہیں کی اور آج کا شخص اس کے برابری کرے تو بتائیے اس کو مان سکتے ہیں نہیں پتا کیا چلا میرا نبی نور بھی ہے بشر بھی ہے دونوں کو جمع کریں تو بات بنتی ہے نوری بشر کون ہے وہ بشر ہیں بلا شبہ بشر ہیں ہم ان کی بشریت کا انکار نہیں کرتے مگر وہ ایسے بشر ہے کہ بے مثل بشر ہے بے مثال بشر ان کو ہم اپنے جیسا کہہ سکتے نہیں پیتے بہت زیادہ پیتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جو انگریز نے آپ کو ہیں آپ دیوانے ہیں اس کے پیتے ایک چائے ایک آلو ایک کرکٹ دیوانے جی چائے بھی انگریز نے پہلے پیسے دے کے پلاتے تھے پیو آپ پیتے نہیں شہر اب آپ چھوڑتے نہیں اور کرکٹ کا حال جو کچھ آپ لیا ہوا ہے نہ نماز نہ روزہ باہر وقت کرکٹ بلہ چائے دو چیزوں سے بنتی ہے کتنی پانی اور پتی پتی تھوڑی پانی زیادہ جب تھوڑی سی پتی پانی میں ڈال دی اب آپ اس کو کیا کہتے ہیں ذراؤں کی گھبرائیں نہیں کہہ دیں میں پلاؤں گا نہیں کسی چائے کوئی پانی نہیں کہتا سب کیا کہہ رہے ہیں تھوڑی سی پتی ڈالنے سے نام بدل گیا اصل میں تو پانی ہے تھوڑی سی پتی ڈالی تو نام بدل گیا ذائقہ بدل گیا رنگ بدل گیا اثر بدل گیا شان آپ کسی کو نہیں کہتے یار میرے گھر میں آ کے پانی پی لے یار آ ایک کپ چائے پی لے کہتے ہیں خوشبو کتنی چیزیں بدلیاں آپ حساب لگا لینا تھوڑی سی پتی ڈالی پانی میں نام بدلا کام بدلا ذائقہ بدلا اثر بدلا خوشبو بدلی اور کیا کیا بدل گیا اور تھوڑی سی پتی ڈالنے سے اتنی تبدیلیاں آ گئی بلا تشبی بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے سبی بشر ہیں نبی بھی بشر مگر جتنے اللہ نے نبوت ڈال دی اب اس کو بشر نہیں کہیں گے اس کو رسول اللہ کہیں گے اگر پانی میں پتی ڈال دی تو اس کو پانی نہیں کہتے چائے کہتے ہو تو جس انسان میں اللہ نے نبوت ڈال دی اس کو بچر نہ کہو اس کو رسول اللہ کا تو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اگر اس کو اپنے جیسا بچر کہو گے تو اس کا مطلب تم نے اس کو پہچانا نہیں نبی بھی بشر ہے ہم بھی بچر ہیں مگر وہ ایسا بسر ہے کہ اس کی بچریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے دیکھیں نا سدرا پر حضور نے فرمایا چل جبریل آگے تو جبریل کہتے ہیں یہاں سے آگے جاؤں تو جل جاؤں تو جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں وہاں نبی پاک کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے بھی جلتے نہیں تو پتہ چلا جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں میرے حبیب کی بشریت کا مقام اس سے بھی بلند ہے اپنے عقیدے ٹھیک رکھو کیونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں چھ لاکھ برس شیطان نے نماز پڑھی فائدہ ہوا ہاں تو جن کے آج عقیدہ ٹھیک نہیں ان کی پچاس سال کی نماز ان کے کیا کام آئیں گے اپنے عقیدے ٹھیک رکھو اہل سنت و جماعت کے مطابق جن کو آج کل لوگ بریلوی کہنے لگے ہم بریلوی ہیں مگر سنی بریلوی ہیں میرے اپنے عقیدوں پر پکے رہو بے دینوں سے بچو مجھے بتاؤ پوری دنیا میں جتنے ولی ہوئے سارے سُنی ہوئے کسی اور گروپ میں کسی اور فرقے میں کوئی ولی ہوا نہیں تو یہ نشانی ہے دلیل ہے سب سے بڑی کیونکہ ولایت اللہ کا انعام اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے پتا چلا سنی ہی سچے مسلمان ہیں ورنہ ولایت انعام ہے انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے دشمنوں کو نہیں تو دوست کون ہوئے اللہ کے سنی سارے تو یہ لوگ جو نام بدل کے آ رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو ان کے پیچھے نہ لگو اپنے عقیدوں کو درست رکھو اللہ تعالی ہم سب کو